تم فرماؤ غیب ناؤ جانتی جو کوئی اسمانو ہے اور زمے میں ہے مگر اللہ اور انہین خبر ناؤ کے کب اٹھائی جائیں گے